موجود علماء اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مستفیٰ چوک دار اسلام گجراں والا اگر آپ گزارش ہوئے دل کو میرا کردہ سی میں تو جناب دھماکہ کر کے چلا اہر سنگتوا جماعت دے بہترین مایا ناج عظیم مبل ملازر کی چوٹی دے ادلو نال تشریح پروان نے دیکھو پیسی سونی جوڑی سبھی نہیںمان افروزاطل سو شتاب کی کساں سمات فرمایا میں چونڈیاں دو گلا بغیر سکھ دے تو پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی حضرت ملازر اسلام ملازر ملازم علامہ مولانا محمد عبد الکار صاحب صدیقی رام امرتاپ ملا لیا اور انہوں نے رئیسل علامہ ملازر اسلام علامہ مولانا محمد زیا کا صاحب سیالکوٹ والے پنی والے الحمد للہ رگڑے کل شروع میں فٹ گئے سوال ہے جیسلی سو جانتی بہرحال انہوں کا بیان ہونا دو چار گلا سن لو پہلی بات تو انتظامیہ کے حضرات بھی موجود نے سی آئی ڈی والے حالات بھی موجود نے اپنی ڈائری دمے اس بات کو نوٹ کر لاہ لاہ محمد رسولہ کلما پڑھ کے کہیں ڈرن والے اوئی نہیں چکن والے او نہیں اور اللہ دے فضلو کرن کے سارے جسم رب نے یہو جہاں پلیتوں کا خوف رکھے ہی کوئی نہیں بولو یہو جہ پلیٹان کا خوف رات کر کے بولو یہ خدیشہ پلیتا چوڑیا چمارا دا خوف سدے دل چب نے رکھیا ہی سب کسم چب نے رکھے مینو بھی چنگی طرح دے ہو ستارہ سال تو کاموں کی منڈی ڈیرا لایا اپنے شہر تری کردیا پا کے حکم کی تعمیل کردیا ڈیرا لایا بڑے بڑے جنادی متے کے بڑے بڑے سلسلے شروع ہوئے الحمد للہ خدا کرم والے ہی دے نے اوت ہی ڈٹے ہوئے بڑے بڑے کلاشن کو فے بڑے, بڑے باڈی گارڈ لے کے لے اترے نترے بولا اترے گج کے بولو ڈرتے اترے اترے نترے مر کپ گیا واسلے جنم ہوگا لیکن جس ولی کامل اس فکیر ڈیوٹی لائیے رب کی قسبے اوت ہی لگے ہے اسے خرید دی ضرورت نہیں اللہ کے فضرو پہلے فکیر وال چکے دیکھے جس خنویر نے جس غیرت نے دس نے حضرت بے بارے بے چکو حضرت نو خط لکھ لو اگر اپنے پیو حلال دن ایڈرس اپنا, اپنا پتہ چایا کرے دسے میں کہیں کمپنی نال تلک رکھنا بعد میں دی مسئلے رولا پا اساں یہاں خدا دی قسم نے کوئی نہیں تلے ہی کوئی نہیں کی مگر جو بزارت کی دی طرح جھوٹ بکنا اگر تو آدھے غیرت دی آتے اپنے آپ وعدے کرو کہ الانے مسلک کے لوگ فلاں ایڈرس فلاں پتا پورا پتا لکھو اگر حلال دیکھ میں سڈے حضرت کاپنی وائڈی ڈیگا کرے ہاں میں اپنے پیو دین جو میں دس دس جی نہ جنبیمے جنبیمے جنبیمے جنبیمے جنبیمے اگر اپنے پیو دیں اور خط لکھا لے اگر اپنے پیو دیں بھابیا نال تل کی تھی اپنا آپ ظاہر کر اپنا ایڈریس پتا لالکل اللہ کی قسمت ظاہر کر اپنے آپ اپنا آپ ظاہر کر اور اپنا آپ پیش کر کے میں فلانے گروہ فلانے مسلے نال تلا رکھنا پھر میں کرنا فلانی اگست نو نگست کی گل کرنا کہ میں تیری پوری کمپنی نو نسٹ نہ لوا مدین کا گلام ہی نہیں اگست اگست خدا دی قسم نہ تیری پوری کمپنی نے شاہل کول کول کوئی اب میں کول کو اکھا تو بل کول کوئی دنوں تو ہلکنی نسٹ نہ لوا میرے مدین والے کا گلام نہ کو ہاتھ لوک دئیے بھائی اے ریاست یوناگڑ نہیں اے ہندوستان کا علاقہ نہیں جب فوج چڑھائی کر کے آ کے نہسلمان کے جناب حملہ کر کے جی مگر اپنی اپنی بارکا چڑ جائے گی اگر اپنے پیو لرد میدان مر کے جناب میدان چل تعالیٰ جی ایک نیتی فری نہ ایڈ کرا میرے مدیز کا گلام نہیں اور میں سمنی طور پہ گل نہیں پہ کرتا بہرحال ایک گل جی میں دیکھی دوا دے بن ہاں اچھا یہ وکھرا کھاتا ہے آرف صاحب نے دو اگست نو ختم کر دینی بھائی وہ سچ کے جان کوچوان اچھا تینوں بھی دو اگست کر دیا معلوم ہونا کسی کوچوان دی نئے ہاں جی سوتے لان آ جی کوئی کوچوان میرا مطلب موج او کدو سامنے آ ہاں جی پیلا لگ پتا جائے کو پانی اللہ دی قسم پہرے وڈیروں ہالی تک دست لگے ہوئے ہیں اور تبلیغی جماعت نے قسمیں اپنے وڈیر بھی ایمان اللہ بات میں قسم تینس آپسے جب سارے بیٹھے نا وڈے وڈے کہ یہ جو اماری سپاہ سے آبا یہ بڑی بغیرت قوم ہے اور بہت ہی بغیرت ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے خدیش کٹے ہو گئے ہیں بدماش خود الادے وڈیریا میرے دیکھو کسی کی مافوز نہیں بیٹی اب ہم کیا کریں کس منہ سے کس بداش سے ہم جناب جی بدر ہمیں تو ہر وقت نکل جاتا ہے تو کلاسن کو تان نہ کہہ جائیے اگر ایڈا بگڑ پہ ہو جا گوڑیاں پہ ہو جا جائے گلٹ اپنا پتا پا کے رکھو لیکن الحمدللہ اپنا مشن ہے اپنا پروگرام ہے جیکار محبت والا آخو سبحان اللہ جب سینے میں سرکار دی محبت بڑا مدینے والے آتا دی بارگاہ دا تصور کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جے کر سونے دے نام دی ملے سولی جے سلی کملی والے دے نام دی ملے سولی تے جٹا لے الحمد للہ سڈے ایک ہاتھ صحابہ دا دام ہے ایک ہاتھ اہل بی دمن دا اور اللہ دے فضل و کرم دے نام سینے ہے اور نگاہ دے سامنے گنبا دے فضلا اللہ دے فضل و کرم سانو کوئی موت پر اپنا موت کو ڈر نہیں نہ ہی جناب جی کسی وہ پرواہ کرنے تو جو بھائی دوسری بات ایسے ہی جناب جی پچھلے دن رلی ملی جناب کی جی کوئی کانفرنس ہوئی رلی ملی چو چو دربا اور اس کانفرنس کے اندر ایک ڈڈو گرہ گرہ کردہ بولیا کی بول بولو چونکہ برساتی موسم ہے نا تو برساتی میںڈکا بھی ایک مینڈک انہیں تو بلند کیتا آج کا گلا فاڑ کے جنگ بھی تیرے خون سے انقلاب آئے گا ایک نعرہ بجا سی ایک ڈڈو نے گڑینگڑ کیتی بولو کھن کیا, کیا, کیا تیرے خون سے جی گل انہیں کی بولو تیرے خون سے مجھے ایک گل تو دسو یا سوچ سمجھ کے خون پا کے پلیت آو پلیت ہاتھ میں زیارت کرنا اور چک پی گیا کھڑا کر کے بولو آرام ہے آرام ہے خون قرآن کی نسل سا ہے خون آرام ہے ہاتھ کھڑے کرو جا قرآن میں من دیکھو خون کی نال اچھا لفظ بولو خون کی پلیت جہے ڈڈو نے جناب ایڈا گلا پار کے برساتی بڈو نے آخر جنگی تیرے خون سے انقلاب آئے گا تے خون پلیت لیا انہوں دے خون کے نال پلیتی آ سکتی ہے کبھی پاکی پیدا ہو سکتی کبھی جناب اچھا پروگرام ان کو جناب جی کدی پوتوں کی جا سکتی پلیتی پلیتی ہے ایک جناب جی ڈو نے گراگڑا کیتی برساتی مینڈک نے گرانگڑا گران کی وہ گران گران کی سی ان جناب جی ڈو نے گرانگڑا کی رابطہ نہ ہنسی آ نہ جافری آڈے شاید کسی نے سنیا گا نہ ہنسی نہ جعفریہ میں ہنسی کرانے والوں اپنے سنی بریل بھی جیڑے کوئی اور سروس رنگ اختیار کر کے اسٹیج تے سن انت نجہ آیا اور یعنی غیرت والے دروازے جگر غیرت ہے تو میں وہ دستک دہ آیا ان بھی دعوت فکر دینا جبنے دیوس نے حسد تھانا بھمن کے سندوگنے کھانا بن کے بوتے اپنے آپ بھی حنفی اہل سنت والی میں کہنا زارت مر گئی کہ جنہ نے نعرہ بلند کیا تے اسٹیج کے اتنے تیجگی کے اندر نہ ہنفی آ نہ جافری آ محمدی آ محمدی آتوںگڑے میں دسنا چاہتا تیری جچ امریکہ کی سودی کمائی پلنے والے حرام خان والے حرام خور نچیا تھی نہ ہنفی نہ جافری محمدیہ محمدیہ اور میں تین دعوت فکر دینا ذرا اپنے تار اپنی منجی تھے نگوری پھیر لے تے جے کوئی آیا ہی. تے محمد جی ہاتھ راشا ہوا نہیں پھیر سکتا ڈنگواری کبلا کر دی دی منجی میں بولو کی فیرا آرہا کی مارا اس ڈڈو نے موسمی برساتی ڈڈو نے کی نعرہ مارا نہ ہنفی آ نہ جافری آ محمدیا محمدیا میرے کو سو سو دے دو نوٹ نے اج میں جناب جی اپنی جیب ویخیا کہ دو نوٹ سو سو نکلے ایک دکھا امتیاز آل منفی نوٹ سو لکھا ہے جافری آدھا نہ ہنفی آ نہ جافری آ محمدیا محمدی آمدیا آ محمدیا ڈا یہ ہلکا اتنا اتنا نارا مارن والے نزدیا آ ہنسی بھی جافری سندوکڑی بنے ہوئے بولو اور کھچ کے بولو جب نبی پا دے غلام ہو تے لاندے ہو لے خالص ہو کھچ کے بولو آخو بھابیو غیر مکل دو ندیو ہنسی تو جافری تاری سندوکڑی دے جا ہولی بولیا میں سمجھا گا انہوں دا بھی کوئی تلق ہونا ہے کوئی کھڑا کر کے بولو ایمانداری نہ علماء بھی بولن تسی بھی بولو اسٹیج والے بولو سجے کبھی سارا مجموعہ بولے کیا کہ جناب ہنفی نے جافری دی دیا دے کیا کہ وڑے نے کہ نہیں یہاں دے جی نہیں وڑے میں نو آڈر کر دے نہ تین واج کے بخاوا کہ تیری سندوکڑی چڑے نے کہ نہیں تین بخاواں اندروں تیری سندوکڑی چھت پا پا کے میں کڈ کے بخاواں آنفی بھی آتے جافری بھی کیوں بھائی؟ تو میم بئی بان بانچ ہے میرے منہ چاہیے دبا نے فکیر جمعی نہیں تیرے تڈیڑے نہکڑ پا کے چاہیے جی باندر چاہیے نعمت دے طور پہ کہنا اپنے بزرگوں دے جوریا دی, دی تفای کہنا شیر ببر خدا نے مجھ کو بنایا ایسا شیر ببر خدا نے مجھ کو بنایا ایسا کہ بد مذہبوں کے میں نے پر خچے اڑا دیے ہیں سال سیدی مرشدی سباقت سدی عدالت فارو سنوارا دی. سنوارا دی. مدہ لے سنت وجم سنی کانپرا پاکستان سنی فوج آخری گل سنو پھر حضت علیہ السلام کا بیان اچھا جنہیں حکم ہو سویرے لگی چڑی کیا میں سویرے جی لگی بارش ہوئی اتنے بھی کئی جی جمے راتا نہیں سننا منگے وہ بھی اپنے سیا کے گوڈے موڈے لاقے نا اوور لوڈ روڈمروڈ کو آخر ہے کروں آئی جمے رات دی چڑی جا ہوں ہاں ہاں یہ آدھے نے جانے نہیں ہے تیرا بےڑا گھر کے جائے کند پتریا اگے پیچھے جمعے منی کوئی نہانفرنس والے دن چڑی لگی جمع رات کی لالی اج تمے جلسہ سنی کانفرنسے صورت کی کنی ہو جا ٹیک والی سور مارنے کمپنی اب ہے اور رب پتا کہ میرا دے در کریم پتا جناب بارش بھی آسان حمد اللہ کانفرم کرنی کرنی اللہ دا شکر ادا کیا جناب کراطے کی گرمی چمسا شکر کرنا سی ٹھنڈ پی سن فورت فوجا خرید آخو سبھ اللہ سچ کے امام کا بات چڑھ کے آخو سبھا لا وے مجما اصلیاں دا مجمع وے اور نقلیہ ساری سنیا برے دنیا دا مجمع مجموعہ اور پیسے پہ پتلا اور ڈریا دے پیچھے اپنا ایمان فروخت کرنا رہا ہاں بات میں باتا تھی وہ پی گئی بےمانا دال واٹ آ گیا ہسلی بچ جن کو کسی قسم دا کوئی نہیں ہوا تھا بلکہ جہاں کر بے گے نہ بےمانہ دیکھ کے کیا بھائی اچھا میں بت چولا تو بٹ آٹ پہ آئے تیرے سامنے بات. اللہ دی فخر نہیں میم فخر چونکہ گل آ گئی ہے کرنا پہن پچھلی مرتبہ بھی میں ایک واری گل کہی سی. ایک جناب جی لندے بازار تو رشید ابن رشید کتاب لکھنے والا منوس امام حسین نو کہن کہنے والا یزیر و امیر المین کہنے والا وہ بھی اپنے, اپنے, اپنے ابو یزید محمدی میں جاید نو کہ حسین پار نواسا رسول نو باغی آ کے نوازن نوازن دے اس پیارے نواسے نو جس نواسے بارے وچ خود آتا پری زبان نبو ادل فرمان حسین و نل ہوسائی اور رب کی قسم کتنے بھی تینو پروگرام نظر نہیں آئے گا باغیاں کوئی اپنا واسطے تیار نہیں جڑے باغی نے جنے باغی نے ایمان اللہ بات ہے جتھے بھی جان پتہ لگ جائے باغی نے تو جو پتہ لگ جائے باغی جڑے وفادار ہوئے نہیں ہے تو جگہ کوئی نہیں پتہ لگ جائے آنے باغی جڑے وفادار ہوندے نے کسم خدا جی اسی ویل جناب جی تیار ہو جائے وہ باغیو آئے ہو جی آج تو آجے لوٹے بھی جناب جیم جی جی رکھتے جی وفادار پٹھو بولو نو ہمیشہ آبے وفادار بھٹے قسم خدا جی نو بھی پٹھو کوئی نہیں کمی ہے تھے کوئی جن کو جی پیٹو لگے یہ سارے وفادار باغی اور اور تھی بھی بجو بجو ایمانا باغیاں کا حشر بڑا پیاڑا ہوں اور یہ گل یاد رکھو جہے باغی دے نال اگر کوئی اندر کھاتے جنا بھی پرلے پرلے پاس ہو کے اندروں سبا سردار لگ جائے نا پتا تھوڑا بجو لگ جائے پتا بھی اپنا رابطہ رکھا سپا سردار پٹھو لوا چڑ بوجھ لدا کے کسی نو سپا سردار آدھا چنگا یہ کرو اے اپنے منہ آپ باں بان کرو یا اپنے آپ ہی مارو سمجھ لگی اور جہے باری نے نا بار یہ بڑے بڑے رنگوں میں سجا بارلیاں بھی جناب چنگا تندر رابطہ رکھا چاہا سٹ کلو جا پھر رکھو جی میں بات میں سدکے جاؤں باتے ہو جا بندے اور باٹا محمد اکرم جناب الحمد للہ جناب کھچ کتنے دنیا بات بھائی ادو میں دی نا؟ نا کہا تو اپنے میں آپ آخر محمد دین بٹ آنا میں حسین پاک دیا نہیں تو سارے جہان, دے غلط, لوکان دی دے؟ سارے جہان دے غلط قسم دے لوکان دی؟ تو بٹ نہیں الحمد اللہ دے بٹ اللہ کے فلو کرم ماں محمد رضا دے مسلک کا پرچار کر دا. اور چونکہ ساری کانفرنس شان مستقفا جی اور سانے سہاوت ہردیت بھی مامل جنہ دا, دا یوم کونے نہیں بلکہ پوری دنیا دے کونے کونے چب دی قسم اٹھا کے کہنا سعودی عرب دے نقدی حکمرانہ شہر آلتعت رحمت دے یوم منائے اور حالت موجود نے جس وقت میں پچھلے سال امر شیل کی شہادت دہراور ہوا موجود سن ایک جنابی عالت رحمت منع والے نے سنی بریلوی متی نے شریر کی تے حضور نے روزے شریف تے سرکار ذکرے پاپ کی محفل سجائی حضرتی لاہ علامہ موجود نے پوچھو روس محفل جمدر جب حضرات اللہ ماں بیان سن دوستہ نے سڈیا نے اس دی ڈیوٹی لائی کہ تم نے نہ شریف پہ اور الحمد للہ میں عزت رحمت دیو الحرم نہ شریف پڑی مدی شریف کی سردمی اور یقین کرو بس ہے ہی فاصلہ حضور کے روزے شریف دا بالکل یعنی یہ سمجھو جیس اسٹیج تو آگے فاروقی آلم چوک ہے ہی فاصلہ یا اس تو ڈبل سمجھ لو سامنے حضور دا گمبد خزلا شریف اور اور دے کے چانا لکھی و لمیا نظریں مثلے تو نشر پیدا جانا جگ راج کو سر کو دو سراج را اے سنائے جناب تو وقت نہیں, نہیں تو میں سناوا آخری شناب شیران محمد لال لحمد کا سنا کے میں پھر ختم کرنا پھر حضرات علماء کرام کو اپنے بیانے کی کو مستفید فرما نے کہ اج یہ کانفرنس پاکستان سننی فیس گوجاوالا دے دے رہے تمام جناب الحمدللہ اللہ ستمی سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اے آلہ حضرت علیہ رحمت احمد اشارہ نے کانفرنس کا اہتمام کیا بریلی کے شہنشاہ شاہ کے منع والے مجد الفسانی علیہ رحمت رحمد منن والے اور دین اور یا اللہ دین اعلیٰ والے نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور بریلی نے شہنشاہ علیہ رحمت نے کی فرمایا والا سی انس اب جنڈا ڈالا رہو آپ نے کانفرنس کا تمام کیتا اور بریلی دے شہنشاہ نے کی فرمایا آپ فرما میں کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہا بے اہل سنت کا ہے بیڑا پار ہے، ہے، سجدی یا, یا رسول اللہ یار زندہ صحبت باقی بہرحال دوستو کان الحمدللہ ہر لحاظ میں کامیاد ہے دیکھو اللہ کے فضروں کرنا اسٹیج تو لے کے اویل چوک تک اللہ دے فضل و کرم خالی سنیا بریلیاں ہجوم پیا نظر آتا ہے اور دے لو سارے رل کے آ جا پائی نجام آ جا کرو تھی آ جا ہاتھ مک گئی ہے کہ شہ کی کمی ہے پا جی سارے اسٹیج اللہ دے فضل و کرنا ہر شہ اللہ دی قسم کمی کوئی نہیں ویکن موجود ہاں ایمان اللہ باد ایک دن دو, دو تین تکلیر بھی دو ہفتوں بعد بھی ایک پروگرام پرگتا کیا ایبے کو پروگرام پرگتا اس تو بعد بھی اللہ کو سب کرنا ایک پروگرام جا کے پگتا ہے سانو کی شاید کی کمی اور منگوی کسی کو نہیں کی دو گے تو کی لاؤ گے یہارے لگے ہیں جی لاکھ اللہ معاشرہ دے کی بھائی منگتے ہو لگتا چیز پیسہ لب دا چلو اور جی یہ روپیے دے تو پیدا کرنے لے تک میں پیدا رب دی اگر تھی یہ رپئیے لے کے جاندے ادھر سانو دسو ایمان لا بات ہے روپیے دے نہ ایماندار مسلم صاحب کا گلام ہی نہ ہمیں اپنی جیلا پھر امی صاحب ہے لہا دینا لال ہے میرے پیچھے جناب نے اے تھے آ, آ, آ باہ لو لے ریے آ جا روپیہ دیا پترا آ روپیہ دئیے تین چوڑیاں چمارا کو مال کھانا اور کھانا دے محمد سادق شاہ جیسے بزرگوں دے ہاتھوں کھا جا بلیاں ہاتھوں کھا کباب کی قسمیں تیرے ایمان دل بھی روشن ہو تیرا گیر بھی روشن ہوا کے فضلوں کرنے آ جی جنہوں جی جی نے ہو جائے آس پاس ٹکڑے کھاد قسم کی جھوٹ نہ بولی ہاتھ نہ میں کاحمد اللہ ولی تو نہیں پر ولی کے ہاتھ ہاتھ ضرور ہے اللہ کی قسمیں میں ہاتھ نہ ملایا میں سچی دسی تین پیدا کرنا رب کی جی قسم کو اے کشی تبلک نہیں رکھتا کہنا اے کشی تلک رکھنا کہ یہاں گریب نواز چوبیٹے درمیان تمبو کناتا اچھی جناب دے آدمی آن کہ آئے سواستیا چونکہ تضوی کا لفل پڑے تو سان بڑی طب طبیعت خوش ہوئی ہے کہ چلو ایس بھی لیا میں کیا رضوی وہ نہیں چار سرامال میں مولا پا دیشان سننے سنیا بدھ میں تو مولا پا دی شان دا بیان سنے سا پھر تو مسائب والا مسے سا تو خوب روے سا ایک ڈینٹے کا لے کے اپنی جیت ہی پوی سا بعد جی سو جا سا پھر تو خوب پٹے سا میں پڑھنے والا دن بھی اور بدلا کرنا پٹن والے رضوی خدا کی حسین بنی مولا علی کی اجمت تو شانے ڈم کے بجا والے رضوی ریجی نی ہزار روپیہ لے کے چار سورا مار کے پان ہزار اپنی جیب ہاں خطواں خوب رویش ہاں اس بعد پاک خوب پٹےشا الحمد اللہ اتنے کوئی پتن پٹان والا سود نہیں اتنے جیڑا بھی سودا ملے گا مستفا کریم کی محبت کا شہابہ اہل بید بھی محبت دا اور اللہ بھی محبت کا مسلب کیا آواز اندر اندر اگر بندے نکلے وہاں بھی پتا لگے وہاں بھی نہ ہو سرکار رل مل کے آگے خار تم پتا جناب جی کوئی خطرہ جیا لگ رہا ہے کی لگتا میرا مطلب میرا مطلب حال میرا مطلب کو خطرہ مطلب ہے مطلب نہیں سمجھے میرا مطلب کوئی خطرہ کا خطرہ جی کوئی میرا مطلب میرا مطلب ہو نہ جائے ایڈیٹ پہ کوئی ہو جائے خدا فضم کرن کے عظمت دی خاطر خدا دی قسم سنیا تو ایک ایک جوان اور پاکستان سنی فورس دیا جی کارکنان عظمت صحابہ و اہل بیت تو اپنا پن من ای لٹ پی ہے کچھ ہو جائے خدا سے فضلو کرنے سہابل کی عظمت شانتی خاطر خدا کی قسم سنیا تو ایک ایک نوجوان اور پاکستان سنی فورس دیا اجیالے کارکنان عزمت صحابہ و احلد کو اپنا تن من دھن بھی قربان کرنے کو <عرد> <separate More rave> اگر چوتھے، اگر چوتھے، اگر چوتھے، اگر ٹوٹے رل مل کے میرا متا کا چیز ہی لمربا رل مل کے اگر بار بار کر سکتے ہیں تو خطرہ نہیں تو خدا دی قسم دے گلاما سنیا بریل دا کوئی خطرہ اگر کسی نو آد ہو دیا گے اللہ دی قسم ہے میدان چ نکل کے دیکھ لے ان شاء کھا کھانا بنے سام مستفا یہ گلام ہی نہ وہاں میں سد کے جا آپ کی اقلدانی تو بند کرا خدیشہ پروگرام بند کراؤ بند تے صحابہ سحاب البید پوگل والے پروگرام بند کراؤ تاکہ انتشار نہ بنے اللہ کی قسمیں سے سحابہ دیمت گیت گا ہلب دی عظمت دی کن گیت گا سب اختلاف کی پہ گیا لیکن چو کے گئے کہ چون کے وجہ ہے اللہ ہو گئے نی چاہتا نہیں ہے ہوتے افسوس دی بات ہے اور جی غلط نے نبی پاک کے بارے میں نام لہاد اپنی طبیعت بھی مانی کتاب دار کی لا رکھنا لے او بکواس کردر اللہ پھر نبی پاپ کی طرف جھوٹ نسبت کر کے آخر کے نبی نبی کے کہ میں بھی نبی پاپ کے بارے میں ہر یعنی محمد کا ایک دن مر کے مٹی سے ملنا ایسی ایسی لگا قسم بھی عبادت لکھنے والے پرچار کرنے والے انہوں نے کانفرنسا نو بند کرا دی تو توفیق نہیں لیکن چوک تفیلی بولو نال سلو کلی دیکھ لو سا مجما دیکھ کے سڑ گئی کوپنی جی سمجھا کہ پچھلے دنوں کیونکہ انتظامیہ نے جناب جی میرا مطلب ہے سجے کبے بندی کر کے جناب جی پروگرام جناب جی اور امام نال دعوے کہنا انتظامیہ اپنی جگہ سے دو کیتا کیتا لیکن میں زمے داری نہ کہنا میں کوئی مہینہ پہلا ہی نا اور یہ تہوں یاد ہونا چاہیے ایسی اسٹیج تو ایسی اسٹےج تو میں ایس پروگرام تو ایک پہلا پروگرام اس پروگرام تو اگے جڑا پروگرام ہوا یعنی دو سال تو وہ یاد ہوا ہوا جدو نوی کانفرنس تھی تو میں کہ سنی ہوں توڑے ہو جاؤ ہولی ہو ہولی آ رہی ہے یار بھی کوئی نہیں نہیںدی نہ رکھتے میں کہ ہولی اولی آ رہی ہے یارویں ہون تو لڑوی پھر اگلے سال ہو گئی دسویں پھر اگلے سال یارویں جنہوں سڈے یارویں والی تیر دی تیروی دا نام سن دے پیٹ چٹ پھر دن یارویں والا تیر کہوں نہ پٹ مارے پھر دیکھا سڈے یارویں والے تیر نے کم پتے ہے بول دے نہیں سارے یاری والے تیر نے کھانے پٹے ہیں الحمدللہ یہ پٹیا جی پٹنے کا حق ہے اور ایک دن پہلا پروگرام جا سکا کہ حضرت علامہ مولانا محمد شریف ازاری دامد پرکاش نو کسی فرما رہے سن یہ کی تقریر ہے یہ کی بیان ہے کافر کافر کافر کافر کافر فرکا فرکا فٹا فٹکا کافر کافر کافر کافر کافر کافر میں دعوت دینا ڈرے والے پروگرام میں آ کے کافر کافر کافر کافر کافر فرقا فردی رات لا لا جری وجہ دل جاری گلے کافر کافر دی رکھ لاتے ہو اس رت لان تو پہلا اپنی منجی تھلے ڈنگوی پھیرو بولو اپنی منجی تھلے ڈنگوری اور, اور اے بھی نہ کوئی خیال کرے کہ شہر رگوی جناب یہ گل کہہ کہ کے کوئی شیان دی شہر لے رہے ہیں رب کی قسم ہے جیسے شیے سارے ندی پی رہے نے, نے اور جیسے تھی پیڑے میں جنابے پیرے سارے نزی دونوں ہی چنے نے میں کھل کے پہننا سارے منافقت نہیں حق ہر سچا لے فضل تو سنو اپنی منجی تھلے ڈگوری فیرو تسی آواز کر کے آخو اپنی منجی تھلے خراب کرو اپنی منجی تھلے ڈگوری پھیرو جی نہیں پھیر سکتے کوئی ہاتھوں کوئی راشا ہے کوئی کمزوری ہوئی ہے حالت کی بلا جی صاحب کے سکھاد محمد اکم نو آدھر کرو تھی منجی تھلے سوتا پھیرو صحیح بات تاری نہیں مار ہی نہ مارو بس تو جو چھوٹا پھیرے اور یہو جہاں فیری جنہیں ٹھےر لینڈ آپ کے گل تو برجا بڑا داؤ انہوں ساستے آج کے ابو تک انہیں روسمان رجن لان ہوم دی شان ہے تو کبرا بادی کرتے ہیں لاس جی ابو تک سی کمرے پر روح کسمان ہے دلی رجن لال ہوم نا بلا بکواس مکتے ہیں ہز تیلیا بکواس بنتے ہیں لیکن اپنے بڑے گرو کی کتاب سے کڈو فتاوا رشیدیا بولو فتاوا ایک ہوں چار سو بھی چار سو یہ تو اگے ٹپے یہ چار سو تری سفا گے اس کو اگے ہیں صفحہ نمبر چار سو تری حوالہ غلط ہوے بیان غلط ہوے فکیر ڈنگے کی چوٹ کا ہی لانے کانفرنس ہی لانے ہزار روپیہ نقد نام دے جا سزا ایسا کرالا ہی بوٹا پتے جا تو پتے گا نہیں جی پتے گئے آ جی جو ہسا پاؤ جی آ دے جیو بھا جی بین منگتے آ دے جیو جی پروگرام جناب جی دو تین آخر دینا کوئی للہ کٹے ہوئے پہ خدا کی قسم کوئی لین دین کا پروگرام نہ کرایہ نہ پاڑا نہ لینی نہ دینی نہ جھگڑا نہ واسطہ سارے سودے ہو چکے ہیں دربارے سالت الحمد للہ رسالت دیت چکے ہیں یہ بچارے جی کسی پاس وکے نہیں وکے صرف بڑے ودیاترے آزادی صاحب پاؤ سا لیکن الحمدللہ پاکستان سنی فورس والے نے یہاں دا وہ جیا کٹیا قسم کا پہن دلحمد اللہ یہ جانوں کو اللہ سلامت رکھا کو آمین بڑے بچے جناب اتنے سکلیاں ایمان کاسمیں مان میں گوار میں پروگرام لگی ہے بلکہ یہ ہوتے کیوں بھائی جا لب جا کے مردہ دنیا نہیں تلفکار جا کے لب و لب دنیا پچھا دے پچھے وکن والے نہیں لگنی دے دربار ہوئے نہیں تیری دال کرنی اللہ فضل و کرم تمہیں جناب جی کدو فتوا رسیدیا سبا نمبر چار سو تری سوال کرنا والا سوال کردہ کربا کی تقریر کرنے والا سیاحا ملو مردو کہنے والا دے بارے جیت اور کئی سوال یہ بھی سیاح ملو تو ملدو ما گندا ماں گلام اصطفر یہ دیابلے بیوس نے حسد کے صندوق نے تھانا بھمن کے بوت نے انہیں عقیدے کا وا جمان ربانی تک بھی کہتے منگے نے ما گل نے ماری رشید احمد گندوئی دو بندی نے جوڑا جی سپاہے احباب دیو بندیاں دی تنظیم دے وڈے گرو نے رشید احمد گندوئی نے جواب جیڑا صحابہ نو ندو یا مرو یا صحابہ بھی چو کسی بھی تقسیل کرے دے انہوں اپنا امام نہ بناؤں اپنا امام نہ بناؤ لیکن اپنے گنا کبیرا کے سبب سنت جماعت جو خارج نہیں ہوئے گا کی مطلب جی سنی تو سنی گا میرے تیری میں پلا سی کس جوس نیا کے باہ باہ کرائی کم از کم جی اگر ایم ایل اے بن گیا تو کامل دیا پترا کسی ایسے دردیشے مروتے کامل دے قدمہ بہت کچھ پڑھ پڑھ تینوں پتا چلے ایویں اسمبلی کا ممبر بن گیا با باہ کر کے سنی کا سنی رہے گا پیو دا سنی دا سنی رہے گا کافر دا... آکو تماشا بنایا نے خدا دی قسمے. پوری انتظامیہ بھی وقت پا کے ہے رکھے شہ و امان بھی تباہ کیتا ہے نا سالم نے اپنی امان نہ دسو کدی اصا جناب اصلی سنی کانفرنس کرنے والے ایسا جماعت اہل سنت تو نمنترا بھائی سلام پاکستان سنی فورس والے نے بھی کوئی عمل تباہ بول کیا بولتے نہیں اصا بھی کوئی آخر فلو مارو لا پڑو لمیا جانے نہ دیو اصل آنے نیڑے آو حق گل میں سنو اگر یقین آ جائے تسلی ہو جائے تو چھڈو گلت لوگوں کا خیرا اور راؤ حاجی صاحب کبلا دے تے دیات کر کے مسل کے حقاع سنت وا جماعت آرے دوستو دوسری بہت خصوصی کو قبول کرو کبلا حاجی صاحب بہرحال دوسری بات میں جی کبھی جانا ادھر بلا چجو کہ خصوصی پوڈی دلانی ہے حلت اس علماء مولانا نا محمد شریف کا نے فرمایا کہ یہ غلط قسم دے پروگرام پیش کرنے والا ہولی بولے آمد. اچھا جہے دین دے خوش ہو سک چپ کیتے رہو جہے نہیں کھڑا کر کے بولو کہ غلط پروگرام ہے جڑے متفق بولو کیا, کیا کہ اے ہو جائے جہ پروگرام والوں چندہ دینا بھی آمد. آمد. اور تھی سوچتے ہو گے جناب جی کہ سب لگ گیا چند دینا بھی اور ہم آخر اور سانو دیتے اسی کتے دئیے آخر سوچتے ہو گے کہ سانو رب کریم نے دیا اسی کتے دی دئیے اسی بھی جناب کی حصہ پایا چاہتے لیکن میں ذور تھی الپی بڑی مسلمان ہو دے گجرا سنگنی پڑے مسلمانوں میں تو دعوت دینی چاہنا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اے تقریب کاری والے والے والوں چندہ دینا حرام نا تامن کرنا حرام ہن جناب دی پروگرام نے کہ دینا تے کتنے دئیے آؤ میں تو پروگرام پیش کرنا دینا دن تا خال اس حق سچ کا پرچار کرنے والوں سے خرچ کر کرو گے کہ وہ بھی بند ہوئی کرو گے کہ وہ بھی بند اچھا جلد آ کر گا کرو میں زیارت کروں دیکھو نہیں کوئی کرنا ماسٹر کہو گے اچھی بول کے بولو کے کرو گے جی تو پروگرام کرمت چیل کرنا کئی مال ملتا جناب جی میرا ویخو جنہ سر کالے کالے سیرتے ٹکائے چل کے تا تا دو, دو, دو پوتے دا کالا نشان دوروں والا دیکھ کے نہیں توڑی کالک مری ہوئی نہ منہ نہ متھا تین پارو مت اے کرو جی سکوں براہ حالت بن کے آئے کئی مال آن آ لیکن نہ سال آ مال ہاں مدین کا سدکا پہ آوست احباب مخلسی نہلے سندر و جماعت کے تامن میں میں جناب یہ اپیل گا نظر اللہ نے حسین بولو نظر اللہ خراب کر کے بولو نظر اللہ نگر اللہ دیا میں تمام مزدور سنی بڑے مسلمان کے اپیل کراگا کہ سنی فورس کے بجالے جناب دی کول جی تے کو جناب دل کھول کے حصہ پاؤ تاکہ دجیا نو بھی پتا چل جائے اگر کوئی جناب جی میرا مندر کھولے گا اگر کوئی جناب جی کوئی شلٹن ہوٹل اچھائی دہرانے پتہ نہیں کی کوئی کرنا لے ملک کوئی, کوئی آفت دے آن دا انتظار کرنا لے نہیں سمجے اور منسور منسور کی مانو سورا نہیں سمجھے اور میرا دفتے کرو کتوں والے اے سور منپری والے جی آ رہے جناب راس تو پہلے یا کوئی کو آفت آس ہو رہے کیمپ لان کا موقع ملے جناب جی جدا کلا ماشا لو حصہ پانے جاؤ حصہ پہ جاؤ اتنے جناب جی ایڈے ایڈے شیشے کے مرتبان ایج رکھے ہوں جی جناب جی وہ پٹاریا والے مداری وے وہ, وہ پٹاریاں نہیں کھوڑ کے جناح کی رکھتے کیا ساری پٹاری دیکھو ابھی کی پہ کرنے رب کی قدم اٹھا کے کہنا اسے ماحول سپ جی پلندے جی پلندے جی بڑے بڑے خطرناک سپ یہ دیو اے ہو جانا پاون نہ کرو پاون دن بتکوا پاون کرنا جناب جی ٹکڑے کی بنیاد سے اچھائی کی ہو جا ایترے والے جناب حالات کرو ایجاہدہ کرو جگ کا پروگرام دے رہے نے کیوں بھائی کا گا ہوئے چل کے پھر چل کے آنی ہے کچلے بارہویں ان شا تارا زور دے سج کے جناب چوہے دیا تے بوکرا پھیر کے صفائی کا کے جے رڑا میدان نہ کریے سانو کملی مارکا گلام کلیا تمام دوستوں کی خدمت نیاز حسین بولو نگرے اللہ خلاف کر کے بولو نظرے اللہ نیاز حسین تو آ جاندے تل تے جلدی جلدی جناب جی اپنا حصہ آ دو کتنے کا ساتھی بھائی فٹافٹ کروا کر د کے نارا تبھی دو نام سو نا ترقی خیالی دروازے آ کے سنی کانفرنس شامل ہو کے نظر اللہ نیاز حسین حصہ پان والے سنی حنفی بریلوی مسلمان ماشاء اللہ مبارک شایدو شایدو شایدو مبارک شایدو اللہ بزرگاشا مبارک حضرت جناب مولانا حافظ کاری منیر احمد صاحب جماعتی دامت برکات ملالیا ایک سو دس روپیے سنی فورت نو سلامی پیش کر رہے ہیں کی پہ پیش کر دیں بولو بھی پیاریاں بلیا والا ایک بندہ لگ رہا ہے میں کہ دو تین قسم دے بلے لگے دوروں میں جلو گی آیا نہ کار آیا تو کار چلی گئی تو ایک دم جاتی پی پل ماشاء اللہ اچا لما جان جا سا پی کلائی بھی پھر ہے دے پی میں جناب جی اس کارے خیرہ ہے اور اپنے حل کبلا مولانا علامہ محمد شریف ازاری جی دامد برکات لیا دے پروگرام سن کے پروگرام نا تو پکیا بھی رحم ہے پکیا بھی دوجے تیجے پاسے اصل اپنے چندے نہیں دینے زکات نہیں دنیا قربانی کلا نہیں دنیا جدو بھی دامن کرنا ہلو سن کو جماعت ان الباطل مسلمانوں کو فرمایا جدو حق آ جائے تو باطل نس جانا ہے اور بے شک باطل نس جانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین بہترین جنادی پروگرام پیش کیا اویلی جساں چڑوی سویدھا کی میں کرتے ہو نہی جلسے تو بعد جناب کی مطلب بہ جاؤ یار سویدھا اور بہ جاؤ ہاں جناب کوئی نہنڈے بڑی مہربانی بس جی ونڈے تو روپیے ونڈو روپیے اے اس خوشی میں بھی کہ الحمد پروگرام کامیاب ہے اور ہر لحاظ میں الحمدللہ للہ مسالی پروگرام ہے میری دعا ہے اللہ کریم جنہ دوستوں عزیزا نے اور خاص کر کے انجمن طلبا اسلام دے نوجوانوں نے جس جس دے نال جس محبت خلوص دے نال اپنے دے یعنی سرپرستی دے اندر اور خاص کر کے قبلہ الحاظ ابو داود محمد صادق صاحب دام ابرکات حدیف اللہ مولانا غلام فرید ہزار حضرت مولانا حافظ کاری منیر احمد صاحب جماعتی عزیز اللہ سنت عظیم الشان پروگرام کیتا ہے, ہے فرمائے اج میرے دل سے باڑا کرتا کہ میں جناب کوئی ہو سودا جناب جی چٹکڑے والے انداز کو پیش کرا لیکن امید ان شاء اللہ جن کو سودا پیش کیا اللہ کے بلا پورا سال جا یعنی یعنی کہ چونکہ بہرحال میرا مطلب بہرحال دبانا میرا مطلب ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جناب یہ سودا جنا ستے آ جناب یاد کرتے رہن گے